آج کے سبق میں آپ سورت العلق کی باقی نو آیتیں جو رہ گئی تھیں ان کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بس ملتا اور آ کو اچھی طرح پر کریں گے ارائیت ارائیت ارائیت انکانا انکانا انکانا کاف حروف اخبا میں سے ہے لہذا نون ساکن ہے یہاں اخفا ہوگا ان کی نل د یہاں دیکھیے دا کے اوپر مد ہے چھوٹا پڑا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وقف یہاں آیت پر نہیں کرتے اور آگے حمزہ بشکل علیف ہے اس لیے یہاں مد کر کے آپ ملائیں گے پھر آپ جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے آ لل لیکن وقف آپ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آیت ختم ہو رہی ہے وقت کی صورت میں آپ مد نہ کیجیے آ لل او بھی ہوگا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے تو یہاں وقف ہوگا اس صورت میں آپ واؤ پر کھڑا زبر ہے ایک عریف سے زیادہ آواز نہیں کھینچنی بت یہاں نون پہفا ہوگا ذبا زال باریک پڑیں گے و ایک علی کے برابر آواز اوپر کھینچی جائے گی یہاں وقت مطلق ہے ان كذب وتولى ان كذب وتولى الم يعلم بان الله الم يعلم بان الله ألم م ساكن إظهار هنا اظهار یا علم نیم ساکن کی بات چونکہ با آ گیا یہاں اخفا شفوی ہوگا نون مشدد ہے غنہ کریں گے اس میں اللہ کا جو لام ہے پر پڑا جائے گا اس لیے کہ پہلے زبر ہے الم پور لم یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے لہذا یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا اور مین پر اظہار ہوگا کل علم لم تہ تہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں علامت پانچ کا ہاں جو کہ قائم مقام آیت کے ختم ہونے کے دائرے کے ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے اس لیے آپ یہاں ملا کر پڑھیے وقف نہ کیجیے یعنی پر اخفا بھی ہوگا لینس یہاں تنوین کے بعد با ہے لہذا اقلاب ہوگا یہاں اور نون مشدد ہے غنہ کریں گے اور سواد کو تھوڑا سا پر کر کے گلائی کے ساتھ ادا کیجیے تاکہ سین معلوم نہ ہو یہاں آیت ختم ہوتی ہے آپ وقت کر سکتے ہیں تاحا کی شکل میں بدل جائے گی تین خو ن سوی تنوین کے بعد کاف ہے یہاں اخفا ہوگا یہاں تنوین کے بعد خواہ آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا یہاں وقت کی صورت میں تا کی شکل اختیار کرے گی اور ساکن ہو جائے گی نا سو تین بین خو سویاتی دال کی صفت قلقلہ وقت کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا ملانے کی صورت میں نادیا ہوا پڑھ سکتے ہیں فلید اونا دیا سند سند از دال کی صفت قلقلہ وقت کی صورت میں تاحا کی شکل اختیار کرے گی وصل کی صورت میں از زبانیہ تھا کلا, کلّا کلا کلّ وقت مطلق ہے آپ یہاں وقت کر سکتے ہیں لا فو تطعه لو فا تطعه باریک کاپر لاتو لا پے آسود وسود دال پر قلا وسجود وسود واق و قوف پر قلقلہ دا ہوگا اور با پر پی. واق و تعریب واق یہاں دیکھیے لکھا ہوا سجدہ یہاں علامت جہاں سجدے کی آ جائے اور اس آیت کے ختم ہونے کے بعد وہاں سجدہ نکالتے ہیں اور یہ واجب